علامہ اقبال رحمہ اللہ کی امی جان علامہ اقبال کی کئی نظمیں تو تم پڑھ چکے ہوگے. ممکن ہے کچھ گے زبانی بھی یاد ہوں آپ ہمارے ایک بہت ہی اچھے شاعر گزرے ہیں آپ کی شاعری میں بڑا اثر ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے حد محبت تھی وہ سب کا بھلا چاہتے تھے